یا انہوں نے اپنی جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیے اسمان اور زمیں اور جو کچھ ان کے درمان ہے مگر حق اور ایک مقرر میاد سے اور بے شک بہت سے لوگ اپنی رب سے ملنی کا انکار رکھتے ہیں